وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شجعا يستضعف طائفة منهم سهان الله يغبح ابناءهم ويستحجي نساءهم إنه كان من نريد أن من على الذي نطضف في الأض وَنجعَهُ أيج علىهُ الوار آمنت بالله يصددق الله مان يعظيم وَصدد خرسولهُ بج الكرييم الَّين الله سی دیکھا تم والا لکھا سہبی کیا مکین کلو بل می دے اندر دین نو منوایا گیا نہ دین سنایا گیا وہ او صرف اور صرف, او صرف او پیسے دے دنیا دے جھگڑے سن لیکن انہوں دے اتنے لبادہ اسلام اور مذہب مظم دیا ہوا سا پیٹ کے جھگڑے تم سنتے ہو اسلام آج اللہ تعالی قدرنا جنہ مقرر ریل نے خود واجب القتل نے یا واجب تازی لیکن کم بختی انشوا سر کثیر سدتے رہو اور اپنے ایمان دن نظر کرتے رہو اگر تر شریعت مستفا صلی اللہ تعالی وسلم دی سمجھ آ جائے تسا مقررین نو دا جڑا کام کیا بدترین جرم شمار کرو گے اگر تمج آ جائے شریف اور تسا اپنی بقیہ زندگی اس نادم کر رہو گے اور توبہ کرتے رہو گے کہ ایسا کی کیا اپنے اسلام کیا جہے خبیس خوتیا دے پوشن دے پیچھے رہن دے قابل نے جنہوں نو خود کفر پتہ نہیں کرتے رہے اسلام سابت کرتے رہے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی دی زبان ایک گل فرمائیے پیش نظر کرنا کہ آپ فرمان مختصر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمان تن کامتن لمبا ناشا حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی آنو دے نا کہ اسلام دی رسی اسلام دی رسی دی تندی تندی اسے توڑ دیتی جانی ہے ایک ایک کر کے جسے اس اسلام دے اندر ان پیشوا پیدا ہو جڑے جاہلیت نو بشان نشا د یعنی کیا مطلب کہ اسلام اس لیے دے ہاتھوں نکل جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے اس کا وجود ہی نہیں رہنا بار جس وقت قوم دے پر پیشوا ان گے جنہوں جہلیت دا پتا نہیں تھا ذہن کیا ہونا چاہلیت دا لفظ سن کے अनपढ़ पढ़न लिख नहीं बंदेम तबाह कर पढ़ लिख का वल चाहहल उस बंद समझते हो जहां पढ़िया लिखे ना होगी माहौल अंदर जाहल किनू शुमार करते बड़ी वी लान अनपढ़ जहल नहीं आखी जाती जहल उस बंद न जिस बंदर काफर वाला कुफर वाला कोई कम हो کوئی گل اور سچ کافر والی ہوگی نا وہ پاویں سارے زمانے دے نا وہ جہل شمار ہوتا ہے شریعت اگر کافر والے کم نہیں سن کے بھی ہدایت دیا گلوں سے کوئی بندہ انہاں انہوں چلتا ہے یا فطرتی طور سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشی اور انہاں اس ہدایت پہ چلتا وہ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ کھ نہیں لکھ سکتا بندہ اسلام جہل شمار نہیں گا ان پڑھ شمار گا ان پڑھ ہو رہے جہل ہو رہے مفتی جہل گا جس مفتی دے اندر کوئی کوفر والا کام ہو جہل جٹے چنٹا ان پڑھے اکوٹھے ٹے کے ان کوئی کتاب دا لفظ دا پڑھن دا پتا نہیں لیکن وہ بندہ اگر گندیاں شفتان تو بچیا ہوا ہے اور کافراں والے کاموں تو بچیا ہوا ہے ہاں جی وہراست پہ ملے کتے کو سن سڑ کے ایسے بندے انپڑ آخان گے جاہل نہیں آخان گے جہل دی آکبت ہمیشہ بہڑی ہوں انپڑ ان ہے لیکن وہ اپنے ایمان سمجھد اور اچھے اخراق رکھدے ہدایت پہ چلتا ہے پیا ہوں سن کے پیا چلتا ہے ایسا بندہ جہرا ہے اس جہان مل نہیں جائے گا تڑ جا تڑ جائے ای وقت تیو نا تے جہے پڑھے لکھے نے انہیں کوفر والے کام ہیں تے زیادہ چوکھا جڑے انہوں انسان والے کام مسلمان لیا گا اسلام اور شریعت اور نبی پاک پڑھے لکھے جائل ہے انپڑھ جائل انپڑھ نہیں انہوں نے نہیں لگنا پڑا جنہوں نے انپڑھ ہی آخر جس کے اندر چنگیاں سفت انسانیت ہے جس کے اندر جاہلیت کا مانا عوام معاشرے لوگ اس لیے ہوئیے کہ انپڑھ ہونا لیکن نہیں جاہلیت کا مانا ہر ایسا کال یا فیل ایسی گل یا امل جڑا کفر دی شاخ ہوفران پسند ہوفر شاخ ہر وہ کم ہوتا ہے جڑا کافر پسند کافر ہوفر جہی نو پسند کر گے نا جڑے نو پسند کر گے وہ چہلیت سمار ہونے اور اسلام میں تو اس دی کوئی گنجائش نہیں ہوئی کیونکہ اسلام کافران کی پسند دا مخالف قرآن مجید نے جاہلیت تفسیر خود بیان فرمائی اشارتن, اشارتن بیان ہوئی. سورت احساب کے اندر بائیسویں ستارے شروع اللہ تعالی فرمایا بلا تبر رجن تبر رجل عورتوں واسطے حکم ہوا کہ پہلی جہلیت وگ پہلی جہلیت سیبو سین شنگار راہر کرنے والے کام تسار کے دن کر پہلی جہلیت دیا عورتوں وگ اپنے سکار, زیب سیم ہو غیر مردوں کے اگے ہرگت نہ پہلی جہلیت یعنی کیا مطلب ہو کہ چہلیت کے زمانے میں عورتیں غیر مردوں دے سامنے سن بے پردہ اپنے چہرے دا حسن بھی بکھا اپنے زیب زینت جسم سے اللہ تعالی نے اس کام قرآن فرمایا ایسے کام قرآن نے فرمایا حکم ہویا ہے کہ تساں انج نہ تساں جاہل نہ بنیا پڑھے لکھے انپڑھ کی گل نہیں کی اللہ نے اتے محل اور بے پرت ہون چاہلیت قرار دیتا ہے جا بندہ عورتوں کے بے پرد ہو پسند کرے گا یا عورت اور بے پرد ہو پسند کرے گی وہ اسلام اور خدا کے نزدیک چاہل چاہلیت والے شمار ہوے لکھے ہوفتی ہوم ہو مرضی ہو جڑا بندہ پرتے پسند کرتا ہے وہ ہر چاہل شمار نہیں ہونا کیونکہ اللہ تعالی کی پسند انہوں پسند ہوئی. اس کا مطلب نکلے کہ ہیلیت آج بولی پیشوا نام لپو برابر بنیا پہ انترے پچھوں چلنے کا میں کسبیا پان اور میں بلا ترسی گل کر رہا بھاوے گھر صاحب دادا جی جو مرضی میں گل بالکل ڈنگر ڈنگر نو چاہلی پتہ نہیں حضرت عمر فرما جہلیت نہ پچھانا والے راہبر ہو گے نا. کیا مطلب جہے کافران کی پسند نہیں کمان پھاڑنے فران کی پسند ہے اور جہلیت ہے اور اس کام کی اسلام کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی جہے اس حقیقت نہیں پچھانے بڑھن گئے اسلام آپ ٹوٹ جان خمیزہ نے جدو جہلیت اور کفر پچھاننے نہیں کفر کے کاموں پچھاڑنا ہی نہیں وہ کموں کفران کی پسند اسلام ہوئی ساری پریشانی مسلمان دی ہوئی کہ سارے رابر خلو بنے جو کہ انگریزاں ہم نواز جہی گل جا کام ورد نسند ہے اسلامتری جی اسلام ہوافرا کیون پسند ہوئی این گل نہیں لاند برابر ہوم کا بٹھا نہ کیا اسلام رہے دنیا سدک جاوت فاروق جان بسی گل کر گیا کیا عجیب گل ہے یار کتنا گہری گل جب جہلیت کو نہ پہچاننے والے قوم کے پیشوا اور برابر بنیں گے اسلام تندیاں تندیاں ہو کے ختم ہو جائے گا ہر کوئی سابت کرتا ہے کہ عورتیں آزاد ہوں یہ اسلام ہے اسلام کا پابندی لگا دیتا اور عورتوں کی آزادی کے پوری جنگ کرتا ہے انگریز آزاد کرو آزاد کا مطلب ہے برباد کرو جب پیٹ بکری ننگل آزاد کرو گے تو اس صاف مطلب ہے اس برباد ہونا بگی رہے ہوں سکتے اس طرح کا دشمن ہو کے تو آتا یہ کھولو چھوڑو کیوں یہ خیال رکھ دوانی کر دو مار دو دی رولتی آگے کسے کام دی نہ ہو جی آواری کھوتی پہ نہیں ہاں جی اسلام عورتوں پر کوئی پابندی لگتا اسلام عورتوں پر لام جوڑتا ہے اسلام کو پابند اسلام ہوں سابت اسلام ہو رہے اسلام کی پیران شہران والے آزاد نکلے کٹا کی لگی پھر سارے گل پایا ہیں اسلام جن آخر اسلام یہ ہے کیوں یہاں کا بٹا لگتا معلوم ہویا اسلام دا پیشوا وہ بن سکتا ہے مسلمانوں کا ہے بار پہلو اے جانے کافر کام پسند نے جہلیت والے کام کہڑے نے جہا اے پچھان جائے گا انہیں پھر اسلام کفر دی ملاوٹ نہیں ہونے خالص پڑیا ہوا اسلام قوم بس یہ کافر کاڑا کام آ جیڑے کام کافر بلاو سمجھو جمت میں مثال دینا بریلویا میں آنا کیا, کیا وہابی دعوت دے جس دے اندر اولیا کا امبیا کا ادب کیا شیعہ ایسی دعوت دے گا جس دے اندر صحابہ کا ادب جی تو سنتو نہیں کر سکتے تو یہود نہ سارا ہنج کی دعوت دے جی دعوت دے اندر اسلام دی خیر ہو یا مسلمان دی خیر ہو کیڑی کتاب دنیا ہے تو ہوگی ہو اسلامی رہ کفر پرفر شاخا جاننا اس واسطے ضروری نہ دینی مسائل جانا دو چار تقریر دو چار مسلے چرک شروع ہو جان تکریر کوئی جعفر کوئی مشتاق سلطانہ کوئی شبیر شاہ ہے ساتھ فلانا جڑ اللہ کر کر دیا میں تو سارے علاقے آیا پتا نہیںالیم صاحب تنگ ہوا تقریر لے ہوں ویکو یہ چڑو اپنے آپ کو کفر کا پتا نہیں دکھا کفر تو کیوں پہ چھانگا ہوں اس نے ایک خطاب کے اندر شیر پڑھا ہے شیر ہے خطاب بلا رب پیار کما بیٹھا تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا پتہ نہیں سنیا شیر کی نہیں ہوتی زبانی پڑھتے برما رہے میں سنیا میرے کوئی جس کسٹ کے اندر ہے رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا ملنا ہے ملا لکھو ہوں بچارے قوم تو صرف سکھنے ہوئے نا جبے ہوئے بہادرہ رڑکی گاہ چاہنے چیچارے آ شبو بلے بلے بلے حضرا صاحب پتا نہیں کی بلا پیا آپ چکی ہو جائے حالانکہ سیدنا امام غزالی رحمد اللہ تال ہے آپ فرماند ہر کے بول نہ جامی بکرے دیمان دیکھ کے ایمان ہے کہ نہیں ایمان اصل و آخا نامدار فرمایا جلد لوگ آپیا ہوں دیکھو کتنا بڑا کفر کتنے بڑے کفر ایک کفر نہیں کئی چیری رچ رچ رب پیار کما بیٹھا بیٹھا یعنی کر بیٹھا ہے کیا مطلب بغیر اختیار تو بغیر علم تو رب سونا کام کر بیٹھا ہے پتہ نہیں ان میں پیار جا کرنا پیا میرے بڑنی تھی پھر اگلے مصرے کی ایک تیرے دم بدلے کل دنیا ماں بیٹھا جانے یا رسول اللہ تھے دم بدلے کل دنیا رب پا لی کیا مطلب جیسے کسی دن گل پی گئی یار سوانی گال پی گئی مطلب مجبور گل پی گئی دنیا رب فسیا پیا ہوں گزار نہیں پتا چلا نہیں قوم دے مقرر تے قومر جنہ کے اپنے نکاح, نکاح کوئی نہیں مرتاد پیرا اسلام کو خارج قوم بارد آشک رتول وہ اسلام کو خارج یہ پھر میرا سکی ہے حاجی یوسف صاحب پٹیا ضلع سیال کوٹ اتنے گیا شکانی ان میرے گل بات کر کے میرے کوئی اگلی اگلا یہ کہلط حضرت نے فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے آلہ حضرت نے فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے اور متبادل جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے تو مطلب کہ نبی پاک اللہ تعالی جدوں دے جمے میراج کی رات ملے آلہ حضرت کے بارے یہ جان کے مطلب کٹیا انہر آلہ حضرت نے فرمایا جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے ہوں ج خریرا نی پتا نہیں اللہ میری دوبان بھی اللہ تعالی واسطے جنم کے پچھڑے کہہ سکتے کیوں ہوئے تو رب جمیا جہاں بئیمانہ رب سونے بارے بھی پتا نہیں شیر پڑ کے آلہ مسرا پڑھ کے آخیا میں پٹا گول کا درت شیر اس کا مصرا عجب گھڑی تھی کہ وصل لو فروکت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے حضرت نے واسل اور فرقت کو جنم کا بچھڑا کہا ہے جنم دے بچھڑے اور انہیں خدا رسول نو کہہ دیتا ہے جنم دے بچھڑے حضرت امام اہل سنت دی اردو دی شاعری سمجھ نہیں رب سونے دے بارے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ بھی تے خدا بھی جمیا دونوں دو جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے انہوں نے جب قوم سنے گی کی حاصل کرے گی میں کیا مطلب اسلام تے یا قتل کر دیتے جان نہیں جی واسطے واجب تاجی جتیا ہو سزا ہونا بن کے پڑ دیا جاوے خبردار تو <ممان> لیکن اسلام اسلام دار حضرت فاروق خلیفہ وقت خلیفہ اسلام وہ ہوئے کوئی نہیں. قوم شرمہار مولی شر بے مہار پیر پیر بے میں حکومت <مبلا> <ملي> لیا وہ اسلام مکائیے برباد جڈے ہوئی ہو اس واسطے ہوں ان حالات سارا جنگ لیں اللہ تعالی کرم لال جنگ لے کے انشاءاللہ عزیز بانو حق ضرور سناجو لال بولو سب رات میں رحمیا رکھا گل کی یاداں کر دیا میرے گھر دوبارہ सुना चली गई मैं घर आ चौकीदार को सब अपने किसी वडेरे का अर्ध किसा रह गया नींद आ गरा वक्त मुक् गया चौकीदार चौकीदारी टूर पाया वो सौ गए डाकू बड़े आता दिन चुकी सौदा करी चौकीदार नौकीदार आयाद उठाया उठा के छेती करके शाह बुरा सकता इन्ने चेर डाकू आश लैके जबह उ لوگ کٹے ہو کے تو آخیا چوکیدار بھی رکھا بھی پی گیا گلا جگتے سا لیکن چوکیدار وڈیری کا پورا کرنے مصروف سن گل ویخ بھی اصا پورا کر لیا نہ ماں گئیے بہن تر گئیے ٹھیک ٹر گئیے گھر لٹیا گیا کوئی درج نہیں لیکن کسا تورا ہو گیا ہر شہ لوٹ گیا کوئی اہل کوئی دا ہجویری چلے جو بزرگ اس اپنی نسل نا وہ ساری وراثت ہاتھ کو لٹا خوش ہو کے ہر ایک عزت کوئی نہ جو مرضی ہے میں کربلا دشاہ تک قربان جا نہ کسے کھانا بزرگاں خوش ہونا سی سر مبارک دی چوٹی تا خوش ہونا سی کہ حق ادا کیا جائے محنت جڑی ہے محفوظ گیتی خریب دی لوڑ کی تاریف مولا کرے گا ٹھکانا جاننا کسے تصے بیان کرے گا سمجھ آ گئی نکنی آئی اللہ میںکر دینا کرنا ہوں میں جناب موضوع سنا عنوان اس دسنا اس موضوع سارے آ جانا ہاں سب بے چاہ جائے موضوع کی اسلام توجہ اسلام کا انگریزی تعلیم تہذیب کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا بس ہاں غلط بیماریا بربادیاں کہ منا لے. پروفیسر, ماستر, مولی بی رلاو آگریز تہذیب تعلیم نسل رلانا سارے پہلے دن تو انگریزوں کے اشارے, دے اشارے دے دے دے دے منصوبے دے کام کرنے دو مصروف رہنے دونوں کو ملاؤ یہ دونوں مل سکتے نہیں کیوں نہیں مل سکتے اسلام اسلام جلاؤ اسلام پہ جدو رلاؤ گے پاکی ختم ہو جان خو میں تہلیم تعلیم قبول کرنے سارے میںال مسئلہ سمجھا دوں مستر جناح جنو کا جان د है? है, है। मसला समझा आदम आदम, मिस्टर, मिस्टर जना जिन कायद शी भी अपना प्यो मनो बाबा जो बंदी भी हिंदू भी सिख भी यानी पाकिस्तान जिन्हें रे आते प्यो हूं कद सोच है बीते इन्होंने झगड़े ने आप प्यो मुश्तर किए हो गया چی آکھو پیر مہرلی منو نہیں امام محمد للا منو نہیں بریلویا آخو کاسم نانوتوی منو نہیں منگ گے جو بندیاں وڈیری نو آخو سناؤلہ امرسری منو داؤد گانا ویر مقلد نہیں یہ سوال یہ ایک دوسرے کا مذہبی پیشوا نہیں منتے من من ایک من لیا پھر ان کی بہن نی ماں بنائی فر مسٹر بہن ناطمہ جنا کی آدھے مادر ملت آدے کہ نہیں وہ بابا کوم اے مادر ملت مار در ملت چی ہندو بھی سکھ بھی بھابی بریلوی سارے ملت ہو گئے دی ماں لگی لڑائی کر دیجو نہیں ہندو وستے کے نہیں والے پاسے ہندو چک سکھ بھی وستے مرائی بھی میں سوچ سوچ حیران، اللہ سونے اس پیو اندر خوبی ہے کیڑی سی سارے تو تا پیو ایک بھی ہو پی ہو چلو بابے آدم علیہ اسلام تو سارے باپ آخر کیوں جو اولاد جو ہوتی ہے لیکن میں پوچھنا کیا سارے بریلوی مسٹر جناح پوتر نے بابی ہندو جن پاکستان اجوستے ہیں کیا ہے اس پیو نے اس ماں تو نسل نے نسل نہیں تو پھر پیو کی من ماں کیوں من بس مینو ساریا جواب لے جا भाई थोड़े ईमान बिगाड़े वे मसीबा वखरिया हर शायरी लेकिन सवाल एक्रे वे खा नहीं खा खा नहीं खाता हम तो खैर खान लग पाए क्योंकि प्यो जो एक मनिया जी का नतीजा निकल रहे मैं पहलो की गल करना खरू पटे सूए के खिलाफ نہرام آخنا یاروی دیکھی حرام آخنا یارو دکھنا چادر چڑھا حرام آخنا چادر چڑھا جی دربار او میں پوچھنا وجہ کیسٹر جناح سی سنی تو شیا منیا جے شیعہ سی سنیا کھانے جی بھاپی سی پھر انہیں سارا کھانے جے ہندو سی تو مسلیا کنیا جے مسلا سی تو ہندو کینیا سمجھ نہیں لگتی مطلب ثابت کرو مذہب کی سی मैं उत्तरी उत्तरी दे कट्टर सुनी सी, ओ, सुनी सी। सत्ता वलिया दसो भी एर विलायत आहरे इमाम سفت نے جہیا پیر مہرلی سارا بلی من لیا پیر مہریلی بلی کیوں من بیٹھی وجہ نہیں فرمائی جا رہا یہ سننی بھی بلی بھی ہے سارے بلی من بیٹھے چشتیا شخواجا گلام فرید کوٹ کیڑا عیب سی کمی سی جس دی وجہ ولی نہیں مشرق پر یہ ولی ہے جائی نے پتا نہیں کہڑی کی مرلیاں سنتے رہے ہو مرلیاں, مرلیاں دین نہیں سنیا مرلیاں. جاؤ میں سوال کرنا پیا ضلع مظفر گڑھ تو کھلو وہ ملتان سے پورے پاکستان کے ضلع نپ کے پھر کے اگر میرے ایک سوال دا جواب لیا میرے ٹوٹے کر کے گیا بھابی آخیا پکا بھابی سی انہوں نے کتاب لکھ چکی آوبندیاں کتابیں لکھیاں قاعد آدم مسلم لیگ اور تاریخی سٹا والی اشرف علی خانوی نے اس دی تربیت کی تھی. یعنی دوبندیوں کے وڈیرے دو. نے ہوں سوال یہ ہے سوال یہ دیوبندیاں دوسرے وڈیریا دو. ن دو وڈیر دے مذہب دے مبانی جنا پہلی اٹر ملبایا مدرسہ دو بند والے ولی نہیں منیہ مستر جناح کیوں مان لیا اور جمدیا جمدیا مطلب جمع کر دیا شری سوالو میں دہشت گردوں کو پوچھنا اگر نزد کافر کافر کافر کافر کافر کافر جناب شیع ہے ملی ہے سپاہ سابا نزدیک پیو ہے باقی شیع کافر کیوں سم آئی نہیں بارا بارا <عمالكو> عمالك بارا بارا بڑا یار عجیب اچھا بھائی اس ولایت کا پتا نہیں ان پہ لگتا بھائی ان ولایت ہے کہ خدا والی بھی نہیں رسول اللہ والی بھی نہیں اللہ تعالی والی نہیں رسول اللہ والی نہیں ایمان والی نہیں تقوی والی نہیں جی ہندی قبلہ مار، وی توملا ماروی بلی من جی منی چکر کی ہر دسو ان ولاق کہی تھی دسو دسو ایجمہ بیٹھا کوئی مائی دلال اگر ضرورت رکھتا ہے میرے جواب دن کی جنوبی میں پڑھیا میں جت جا دی جا مولوی ہوں فکیران کی خدمت بہن والا اتو مینو اللہ تعالی نے حق سمجھ والی کوئی عقل دل دیں انہیں کو پوچھنا اس کا جواب دوسرے ملایت کہ ہو سمجھ گیا دا جھگڑا کی <سؤال> اے اے صرف لڑائی اے دی. اور صحابہ اے کرام دی عظمت دا مسئلہ نا اہل بیت دی عظمت دا مسئلہ ہوں اسلام دا مسئلہ ہوں دین دا, دا مسئلہ ہوں کملی والے عظمت شان دا مسئلہ ہوں اولیائے کرام دی عزت وقار دا مسئلہ ہوں قسم و دی جو دے قبضہ قدرت جو میری جانے بھی متفق جے ہوئے جھگڑے صرف ہیں اللہ دگڑے دے دے تو کٹ کے حق مستفا کا پیش پیا کرنا وا پیو منیا اگریز آخیا جنو پیش کیا تا پیو یہ آخیا انگریز آ جوں آسان تینوں من بیٹھے تیری ہر گل من بیٹھے جہا پیو دے گا وہ باوی لگے نہ لگے تا بھی من لوا گے जेड़ी मां देगा भावे मां लगे ना लगे भावे मां होजरी जमाने के कच्छ बैठी होती सिखा दवे हर जलसे रुले झाटा कड़ के रुल रवे हाँ जी पर दुश्मन हो गे हजार रन हो सारे अपनी मां मन तैयार जो तू बना के दिखिए इन आने रेडीमेड मां تو. شیعہ نہیں منشا نا نہیں مولا حسین کائی دشا چمی کہ اس کنجری دے اندر خوبی کہڑی ویکھی آئی مرو ہوں پٹ لیا نقوی تکوی جن گل دا جواب کہ ملت کیوں منیا جہی ایڈے شرموحی ماں مشکان شریف دی حدیث اما ایشا باغ فرمایا جدو میرے حجرے دن جڑا اجراؤ رسول اللہ ہے اما ایشا باغ دجر فرمایا نے جدو میرے اس حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میںاخل شوہر دفن ہوئے جدو حضرت ابو بکر دفن ہوئے میں چہرے کے پردے تو بغیر اپنے گھر جان سو میں سمجھتی سا میرے باپ دفن ہوئے جدو امر بن میں چہرے تے کپڑا پا کے جانی سا مجھے امر تھی سمجھ آئی نہیں عمر جیسا پاک ہوئے برادری ایک ہودر حضرت عمر دے عمر دی محترمہ سیدہ پاک سجے کا نبی پاک دے حضور دی گھر والی تے ماں ہو اما ایشا کریبی رشتہ ایشا کپڑا اپنے تھارے داخل ہوں فرمان مینو شرم آمر تو ہیا آیا پاک بی ماں بنا بجائے تبرا ہو لکھ لانے کشتی جیڑی اور پھرا سامنے سارا کچھ ویکے آخر ترقی یہ نہ ہو بغیر ترقی نہیں ہو سکی ہو رکاوٹ ترقی پردا میں پوچھنا انج دی ماں بن گئی ہے ماں نہیں بن سکتی تو میں آخا کہ انہوں دی جنگ صرف پیسے دی نہیں ذرا ڈٹ کے بولو اللہ واقعی ٹھیک ہے جیڑی قوم بےخیرت بن جا ہزار جی نسل بننی معلوم نا ہوں ریڈی میڈ ماں ملی قبول کر میڈ پیو ملیا بنیا بنایا انگریز گھاڑ چھل کے بنایا نہ دہڑی نہ مجھ... توجہ نہیں کی تھی. ذرا ڈٹ کے بولو سبح <تصفح> واقعی ٹھیک ہے جیڑی قوم غیرت بن جائے انہیں ہزاری ماں ندو ماں من دی نسل بڑھنی ہے دی ماں ملی قبول کر میڈ پیو ملیا بنیا بنایا انگریز بنایا نہ داڑی نہ غیرت, ایمان ہر شہر تو خالی, خالی کر, کر کے انہیں جو دامہ سنو کی لالما بنائیے اس واسطے او سی لا مذہب مذہب کو نہیں سو نہ اسلام نہ سنی نہ وا او کوئی شہ بھی نہیں وہ لا مذہب سے جب لا مذہب سی, سی. مذہبی پیشوا جہے سن ایک دوجے دن نہیں منیا لیکن جڑا لا مذہب سی یہ سارے من بیٹھے کیوں انہیں آخیا جب لا مذہب شیا آخیا جب لا مذہب پھر مذہب دی گل نہیں کرنا اتھا بھی تیرے بھابی آخیا آخی تی لا مذہب جدو آئے اتھا تینو من پوا گے تے. تو تے مدہب کدو چھیڑ نہیں جو لے معلوم مدب مدب والے اختلاف رکھتے چاہنا اسلام اسلام انگریزی تعلیم تالیم نال نہیں ہو سکتا کیوں نہیں کٹا ہو سکتا وہ لا مذہب یہ مذہب مذہب دا اتار ہے لا دین اے جہی شاید اسلام آتا ضروری انگریزی تعلیم آخ نجائز لا دینا جدو دین دے ہر عقیدے عمل یا دی نفی کردا جنا انکار کردا لا دین آپ ہوں اے دو گلا کٹیا کرو گے ایک پاس اسلام آخر پردہ, انگریز آخ پردہ نہ کراؤ گے ظلم ہوں تسا دسو ان دے گلا کی وجہ پروائی میری ایک بندہ قرآن پڑھا ہے قرآن پڑھا کے ٹھپ کے تے اتو پڑھا ہے کہ بھائی آئےتوں پڑھائی تھی پردے والی میں گل کرتا پردے والی آیت پڑھا کے پردے والی آیت پڑھا کے پھر ہے آؤ کتاب لے آؤ سکول والی پھر پڑھا ہے یہ پردہ ظلم ہے جاتی ہے جب تک یہ رکاوٹ بنے گا قوم مذمت کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتی جد قرآن, نو کہتا, قرآن پاک دی آیت پڑن تو بات. جدو قرآن دے حکم نو ظلم زیادتی آخیا تو کافر ہو گیا کہ نہ ہو پڑھاون اس کا کس تھاتے گیا <نصح> نبی نے پڑھنے والے اسلام عورت عورت, عورت نال شادی نہیں کرد مرد مرد نگریز آخری تعلیم آخ دی, آخ دی. کہ یہ عورتوں اور مردوں کے حقوق کا مسئلہ ہے بنیادی حقوق چ لوگ آزاد ان. جب آزاد رنا نال شادی کرن مرد مرد, مرد, مرد مرد نال شادی کرے کر. انگریز ملک قانون ہیں. اور کہ میں رہتا سارے نظام قانون میں اگلے دن چن میاں تقریر تے گیا امریکی بندہ سی کرامن کراون جلسہ بیٹھک شروع کی میں آ کے یار اتنے کا قانون وہ کہیں لگا جی قانون بھی ہے بندوں کا رہائشی بنتا ہے حکومت حلف لینی سانونا اتفاق ہے وہ آ کے ہے آ आज رہش لو کی की मतलब جو जो پھر गए بھی مرد مرد اسلام پرہیز دسے ایسا پرہیز دسے غیر مرد ہاتھ آ سکتا ایمان لال ہندو بھی بولو بولو سرکار نے کی ہے اپنے ہاتھ نبی پاک نے نہیں لیا اور میں عورتوں سے مصافہ نہیں کرتا انگریزی تعلیم آخری کہ عورتاں کا حق ترقی نہیں ہوتی دسو اس گل یعنی مصافہ بھی نہ کرے ادھر ہو جدر مرضی جاوے عورت کا حق چکا پیو نہیں روک سکتا اسلام مگر چکا پیاؤ تعلیم مل چھا. مل مل چھا. باہر دے باہر تعلیم اہستہ کام کر دے انہوں پتا ایک دم قانون بنا کے دے تو سارے مسلمان اٹھ خلو گئے دیسی آئے प्यो भी, भी थी नही रोक सकता था मार के आखनी क्यों बेटा हमारी मेहनत का फल देख लिया मौज लो मजो कुछ करना है سورا نو سور مثال ہے بندے پترو نقل نقل چیٹے لانتی ہالے تعلیم کی ہاؤ ہا پہ وڈے مردے جان چھوٹے دلے بن گئے جد بن گئے آپ سامنے بڑا وڈیر ڈرا لاسانا اگریزا ملک سکا پیو اگر اپنی مسروف وی روکے دو سال سکا پیو دو سال ہو جائے مولبیا جی تبلیق کر سکا پیو دھی نوکنے دو سال اندر ہونا تین کی آخر تبلیغ کر سوچن کی گل یار تب دسو بھائی سکے پیو نو جدو روکنے کا حق نہیں رہا بےمان اتنے بنے میں لین چلے ہمارا ہمارا چھبیس ملکوں میں چھتر ملکوں میں کام ہو رہا ہے اب تو تبلیغی ٹولہ جو ہے وہ لندن میں جا رہا ہے اب جاپان میں جا رہا ہے اب ادھر جا رہا ہے کی لینڈ چلے ہیں اتنے پیو اندر تو ل گلکتر اقبال فرماؤں دل کی آزادی شاہی شکم سامان مسلمان دل ایٹھی مرے ٹھڈ تو آدھا دو दिल आजाद रख दिल सुनो अल्लाह तेड उलैना पर असा हम उल्ट हो गए सारे जिन्हें लगे फिरते ना तनजीमा जमात आोफेर हकूमत इन्ह का ढेड उ दिल थले अच्छा दिल है ही नहीं है, है, है, है, है। بالکل سچ آخر سڈا کلندر اقبال فرما دل شکم سامان موت دل کی آزادی شہنشاہ ہی شکم سامان ما فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں دل یا شکم تقریر کی, کی بلوچا مجما جناب مخلش مخلش مسلمان داجل فریب مکاریاں نہیں ہوندیاں سدے مسلمان قلندر اقبال جے فرماندا خیر و خوبی برخواس احمد حرام سیدا صدقو سفارا در عوام او ہندے جوڑے خاص کی میرے خاص پیر تے فلان ترا پر تو پیشوا تے حکومتاں دے سردار صاحب تے فلان اکھے لان تو مینوں دسے نہ منافق دے تے میں خیر تے خوبی تے سچ ویکھیا ہے نا تو او عوام وچ نظر ائے تیسرے طبکے تے تیسرے درجے دے شمار ہوندے بلوچ جناب میری تقریر میں میں مسٹر مسٹر دی کتاب نے حوالہ مسٹر دے قائد آزم تکاری رو بیانات چار دی کتاب تیسری جلد صفحہ نمبر دو سو ستر تکریر کیس سو چتالی نو علی گڑھ یونیورسٹی تقریر کردیا کہ موسیا نو نو ہے اکھے ایک میں اہم معاملہ آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں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 ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہاں چر بال سکول نہیں سن پڑے سا نہیں سن لے راہ وٹا لے بدل پہ منجی کے برابر نہیں سنتے انسان دیکھو پوتر حیوان تو بدتر کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں پیو کا سبق بے ہاں جی ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح معلوم جی پیو کی میں گل کی وہ جڑا بابا بیٹھا سی نا وہ ہاتھ کھڑا کر کے آدھا کیسر میرے کو آئی پی سن تک مان سا رہا پیو بن سکتا جیتا رہا جٹا وہ جٹا رب سونے کے فرشتے بھی روش ہو گے کہ کبھی سونی گل کی رب سونا بھی فرماگا تے تے تے تے تے تے تے جب چ پیو ہو ہی نہیں سکتا جہاں دی شریعت غیر مجھا نہیں توجو سبہ لال کر رہا سا ملک بولی پونی دسیا کہ میرا کشمیری ماما لندن جان دیا ماما پڑے ملن گیا سارے پڑے ایک گوڑا انگریز اگریز آن کے سامنے پڑے نو نپ کے دجنا شروع کر دیا حقل اس مام آخرو یہاں رو کر کےرفرما اللہ میاں محمد بخش بخش کشمیر والے پہ کھڑی رامڑی لال ہے آپ فرمندے نے دیاں ولہ لالو تمیں چن چن کھائیے تمے جان بڑمبا کو اپنے بلانے تمہیں چن چن کھائیے سبحان اللہ ہوں سنگیا اس طرح دی تعلیم اسلام کی دسو اس دا دیم دا دیم لا, مردی آنکھو خدا بھی بھی ایم لا دین دا مطلب ہوتا ہے تا کر کے تو آنے حقوق نسواں بل جو پاس ہوا مطلب ہے پاس پیپل پارٹی نال کیونکہ یہ شروع غیرت مند کو میولی کہ تین گھنٹے کلنگ کلے کمرے چلاقات کی بے نظیر صاحب نے رب کی دیا رب کی داں وہ چھ گھنٹے میری بڑا بے سیا بے باقی بے خیرے اکل کو ہوں عزت جدو تری بہن کی گل ہے اللہ ساری پیپل پارٹی نہ رل گئی بادشیا خوائیاں رلیے ایم کو ایم پارٹی ہاں جی بن خلو تو سادا چلا سی گلانی کوئی جیلانی کوئی شیطانی جد تعلیم سلامتی شرط رکھیے شرط ہے کہ نہیں میٹرک شرط ہوئے دے اندر اندر رب دی رکھی غیرت جڑی ہونی ہے نا وہ ایمان فطرتی ہر فطر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے مجوسا نہیں اس کے والدین اس کو یہودی بنائیں نسار نصرانی بنائیں اور جناب مجوسی بنائیں فرتی آخیا زنا قرآن کے مطابق رب نکاح نو جائد کرے لیکن آخر بہن مرضی سنتا ہو اور سزا کی رکھی جبرن اگر کرتا ہے <سؤال> تو سزا کی ہے کم سے کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال کم سے کم ایک فرق کا پتا نہیں لگا کہ کم سے کم سے زیادہ تو زیادہ کا کیا دکھ بنتا ہے اللہ تعالی جو سزا رکھیے کسانی عورت ہو اسلام یہ نظر نہیں آئے گا کہ ہوئے خدا واسطے لکھا ہوئے اور کم سے سو کروڑا نہ جڑا گٹاوے گا وہ بھی کافر ہے کیونکہ رب تالا کے حتمی حکم نو تبدیل پہ کرتا ہے شریعت منسوخ کرتا ہے شریعت بدلتا پیا شریت بدل والا اسلام کو خارجے سارا جگ بھی روکی کافر ہو جان گے جب شریعت بدلن سے گے وہ خدا کے بندے پتھرا کیونکہ سال سے زیادہ تو زیادہ پی سال کیا مطلب جی چل پیا بائی سال دس ہزار پھر بیس سال بیس ہزار ہے چلو پندرہ تیس ہزار ہزور لاکھ روپیہ اندر ڈرامہ کیوں ہونا جیل جلد جانا ہے رات الہدہ شمار ہوگی دن علحدہ شمار ہوئے سال چھٹیا درد کیا اسمبلی خوش ہو کے قانون بنایا پپڑیاں مجرب لیگیاں رل رل کے سارے آخیا بابا گلیا جبر دے نا کم از کم دو سال رکھو چلو تاکہ چیتی آئے یہ قانون جب کوئی جبرن دن کرے نا کم از کم دو سال اندر رکھو چلو تاکہ چیتی باہر آئے تو پھر جڑ جائے یہ قانون بات ہوا یہ سبلی ہے دسو اے اے اے تعلیم دا نتیجہ میں پوچھنا انجتی لانتی تعلیم پران اسلام کیٹھا کرے گا کہ میں جوڑے گا جڑا وہ جہرا اسلام منے گا ان اس کا انکار کرنا پینا ہے اس سے مخالف ہونا پینا ہے نہیں مطلب دا. نا تو پھر مسلمان معلوم سمجھوتا ہو کا چلو ہوگا سمجھو ہے کوئی نہ اللہ الحمدللہ حق سنن دے آدمی بانی چلے ہو میرے خیال سے دنیا اینی دوروں دوروں آئے بیٹھی ہے دال ساگ مسئلے کرنے نہیں ختم دے مسئلے کرنے نہیں ختم لکھے ختم وہ لکھے بلاؤ نا چادر دربار چادر چڑھاو لا کے دربار چادر بغیر چادر دربار سے بوائی جایا دو تین چار دس دس بھی چادر دربار سے ہو دربار گلا مجھے چادر نہیں تیری چ سچی لگی جیڑی لگی اللہ ولی بے غیرت نہیں ہو سکتا سنو درویشی آنی ہے مسلم شریف شریف کی حدیث سلمہ پاک مبارک داخل ہوا بچہ دو تبھی لے آئی اما باغ تو شرم تھی میں دفتر بازار سکل سو مارے آلے رسول میں ہنم ہٹ لے لیکن آلے رسول رولتے میں دیدان دیدان دیدان سید چور ہو سور ہوا ہے سد ج ہوے میں گوار سلا ہو گوارا میں ضرور سمجھا گا کہ جی نسل پھیرے کہ نسل پاپ ہوں کدی عزت رسول نو ان رول دا نا کہ خر نہیں ہوے جی فرشتے بھی بغیر اجازت تو نہیں مر سکتے رائی نہیں کد خدا خدا کھڑی کڑی ہے بے غیرت تھی yaari na lo sang kutte da janga veerat di yaari na lo sang kutte da janga اے شرمی گالو ساگ سروا چند چنگا شرمی مرغال ساگ اللہ چھوٹی نہیں لڑے دلہ عزت تے نہ لڑے مڑ کتےوں بہڑا نہ مرے بول اللہ سب غیر ہاتھ کھوتی لگا نہیں د جا گل گیرن کرے آڑے میرے رب لال ذرا کرش خدا دی کر دیا نہ شکولی پتر جمن کی بجائے بندہ کتا لیا کے گھر نہ जोड़ा टाइम सिर खत बचा लवे बचा लवे वो सकूली पुत्र चंगा जरा अपनी छा सा पीर भा बोलिया ویر باؤ فرمد یار سنگ نال پر سنت کی سنت ہی مردہ میں کوٹیا جو دیو چکا یہ دیو چکا یہ دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو y میں چورکا انگریزی تعلیم آسانی بنیادی شریعت اسلام کیٹھا کرو اللہ جی گل فرماو اگریزی تعلیم آلم ہوئی بولو اسلام فرماند انسان حضرت کیوں بھائی کتنی سر بولو بولو اچی آواز کون سر اللہ نبی مسجد ملائک اللہ اللہ تعالی خلف کیا مٹی کھا بنا ادھر اپنے امر ناتھ خاص مقام شرافت والی روح مبارکری تعلیم آ بندے بندہ جڑا پہلا سی نا وہ لنگور پہلو لنگور سکھا انسان بنے اور اگوں ساری نفا لنگور دی اولاد میں حوالہ دینا انگلش میڈیم آلہ تعلیم جنوب انگلش پڑھنی ہوں پڑھو تو کیکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان اے ملتان دے دے بھی اپنے سات اٹھ نے ہوپ پبلک اسکول ہو اس طرح دے دے اور دے بھی اور جنے پاکستان نے انگلش میڈیم سکول نے انہوں سارے حسابی کتاب ہے پورے ملک گل ڈارون اور سائنس سائنسدانوں کا نظریہ کہ پہلا بندہ لنگور سی پہلو لنگور سیدا ہوا بال چھڑے نے چڑ کے شکل بدل دی بدل دی بندہ گیا لہذا سارے نبی سارے ولی سارے انسان حضرت لنگور دے پوت نو دلہ لنگور تصویر باقاعدہ جتنے میں انگل رکھیے یہ لنگور دنیا میں مضمون انگلش دنیا میں اچھا اے لنگور, اے لنگور سیدھے ہو کے شکل چائن اتوں سی ہو کے نو دما ہابا یہ تو ہے انگل میڈیم اردو چوتھی برائے میری کتاب برائے جماعت خیال ہر گھر ہونی کیونکہ ہر کوئی آدھا مولوی صاحب ہو نہیں پانچ جماعتوں سے ما کر ہاتھ تو سیدھا ہو جا ہو چاول لیکن وہ تو پاک ہے سارا پلی میں سور ایک بوٹی کوئی ایک سو ایک سفید مضمون ہماری آبادی وہی فوٹو جڑا دوسرے نمبر دوسرے لنگور دی دوسری دوسرے دوسرے شکل شو شاقل شو شاقل دوسرے مرحلے لکھایا انگلش میڈیم ایتھے دیکھ کے ہماری آبادی آج سے ہزاروں سال پہلے ہر میں پوچھنا ایماندار دسو نبیا تو انگریز جو دے سارے من نہیں کیونکہ یہ دیکھی اگریز نے ریلوی بھی شیے بھی سارے پیسے کیا سارے نبی لگور کتنے گئے وہ جڑے نہیں ہم مدب والے ہم حضور کے لیے بلیس کی نبی سید آ بابے آدم تو لے کے اگر یہ سارے سبزی نہ پڑھی خالی کتابوں میں نہیں لاہور چلڈرنپلیکس ایک گول بورڈ بنایا اس بورڈر لگ پچھے انسانوں کی تھلے ہویا ہے کہ لنگور کئی ہزار سال انسان پہلے انسان بعد پھر وہ بدلتا بدلتا بدلتا شکل چال گیا آخری شکل بنائی ہے کمپیوٹر والے پینٹ والے یعنی ساری عملی طور اس پاس اور سبکن تعلیم ہار لیا اسی پاسے ہر میں پوچھنا کیا یہ بھیتر ہالے بھی واجب نہیں اور سپاہ کتنے پارے گولی چلو صحافی محافظ کوئی اہل پہ ٹھیکار سوا لاکھ نبی, نبی, نبی لنگور او دا دا دا لنگور دے نسل دے نسل دے امام حسین دا دا دا مولا علی, مولا علی دنبان دنبان دا پوتر دنبان دنبان سارے لگور پڑھی اے تعلیم ترقی وے حکومت زور دے پڑھا لکھا پنجاب ولی کا کتاب کتنے ہوں کدھر مر گئے شپالے کدھر گئے گئے گئے بھی خدا کا عذاب نہیں کیا اس قوم نو اللہ تعالیٰ باندر نہیں بنا کے مارے گا جیڑی قوم نبی پڑھا کیا پروفیسر قوم دا ہالے بھی القتل نہیں میں نے ایک گا اس میں کیا ہر جائے یہ نگری کا پڑھا رہا نظریہ پڑھانا ٹھیک کیا میرا بھی ایک ندری آپ پڑھا میں تینوں آپ پڑھا پتر تو کتاب چیر ج ہو یہودی پیسہ پیسا پیسے درچ ہلکا ہو کے نبیاں رسول ولیاں مگلا انسان جھوٹ بھی کفر بھی تو پڑھا رہا میرے تک پہنچ گئی ہوں کھلو گے تھلو گے بال سکون جی بھیجے گا ہال مسلمان رہے گا آپ مل دو سو مہینہ کتاب آپ وردی مفت مفت نہیں ایمان گیا عزت گئی نبی پاک ہاتوں گئے بےزتی رسولی کی سارے نبیا دی خدا نال جنگ لی ہمیشہ دودھ ہالے مفت اس محنت میرا پچھلے سال ہوئی سی اندر ہوئی تھن بھی ہزار شریف لڑکیاں نسل کچھ ہزار عید کی پروفیسر دی مسلسل محنت مسلسل محنت قوم دی خدمت کردا کردا آخر دس ہزار ہو پچھلے سال پروفیسر دے منہ واسطے لانت جڑی تھی وہ بھی ہزار کٹھی ہو کے سال کی ایتکی دس ہزار ود گیا ہوں پتہ نہیں درجہ پروفیسر کا کتنا ود گیا وا جڑے دلے کھچ کے اپنی فی لوگ نسا ون نسیا ساریاں ایک جیم سن ناظم ایم پی چھاپ کے لکھے ہوئے سن میرا تھڑ ویخو ریس دے اندر شراک مبارکباد دیا بڑے مبارک ویکی جاتی ہے کن چلتی وہ پھر چلیاں جناب کوئی کوئی ایک سو بھی ایک سو نبے جی پروفیسر محنت جو پروفیسر ہوں میں سوال کرنا تو اگر اب علاقے کی چوڑی عورت چوڑی جیڑی نالیاں صاف کرتی سکول نہیں پڑھی کورپا لے کے نالیاں صاف کرتی اگر وہاں اچھیے ذرا سان نس کے دوڑتے کر کنیا نسکے करेगी करेगी सची बोलो बोलो उड़ी साफ उन्हें साढ़े सिर च मारना एक चूढ़ी अनपढ़ खुरपा कोई मारती मारती ایم اے پاس ڈبل ایم اے پاس تو تعلیم یافتہ ایک نہیں دو نہیں تی ہزار پیو ماں سارے پیسے لا بیٹھے چیز کسوتری بنی اصل جو آخر محنت کھے ایک تھبو لے آؤ نہیں کوئی یہ نمبر پیچھو مار دیر میں کورپے نالیاں صاف کرنے والی چوڑی چوڑی شعور والی ہوئی یا وہ تعلیم والی بولو ایمان کی سلامتی چلو ہو اگر جچا نو آخو ان پر آخو اپنے جچا کی آخر سچی گل بولے جڑے سر ڈبل لینے وہ سن ڈیڈی ڈیڈی کچ کے ل سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تو وزیر ہوتے ہیں صدر ہوتے ہیں باقی چھوٹی موٹی تعلیم والے آخری درجے کی تعلیم پا جاتے ہیں نا وہ بالکل جس کو بعد اگر تعلیم ہوئی وہ کراون والے ماں پیو نسا کرایم نسل میں پوچھنا وہ شعور والے یا نسل کا نام سن کے جگ مارا جڑی خورپے مارن والی یہ شورال ہے اچھی بولو بے مان بننا جیڑا نہیں بولے گا نا میں اے دعا کروں گا کہ اندھی ایک سو بھی کیونکہ اندر نزدیک شورالی جو ہوں سچی بولو شوال وہ کورپے والی شورالی ہوئی بجائے سوپا دے تعلیم صدر ہونا پھر ہاتھے ل سب سے پہلے کتاب کا نام اردو یا انگلش جان جانے یہ امریکہ پیش کی ہونے فخر نال میری تاریخ اگر میری سوانی نگار سے معلومات کرنا چاہتے تو میں اس کتاب دے اندر یعنی آلہ تعلیم یافتہ وہ آخری درجے دا جنہیں کتابیں چھاپ چھاپ کے اپنے حالات لکھے سرو صفحہ نمبر بتی تو میں سنا بتی سو میری والدہ نے توجہ میری والدہ نے جو ملازمت پیشہ خاتون تھی پاکستانی سفارت خانے میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے نوکری شروع کر دی ترکی کے اندر اے والدین ترکی کے اندر سفیر رہ پاکستان میں وہ بہت اچھی ٹائپسٹ تھی اور انہوں نے سفارت خانے میں ٹائپنگ کے ایک مقابلے میں تیز رفتاری کا انعام بھی جیتا ہیں میری چل گے غالبن یہی وجہ ہے کہ وہ ہارمونیم بھی بہت اچھا بارہ گو سان پہلا پیو بھی گو نسل بھی ہو گئی پیو آتا سنو پردے چاہنا ہی دو اگلی نا میرے والدین کو موسیقی اور بال روم ڈانس کا بہت شوق تھا بال روم ڈانس ہوں پتا نہیں کہ ڈانسنگ ہونی اچھا اچھا کمرے ہاں مایا حسن کلاشن کو ایک آٹھ میٹاں مارا باقی اور میں سنیا ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کے جشن کے سلسلے میں ڈانس کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا جس میں ہمارے سفارت خانے کے بہت سے لوگوں نے حصہ لیا اس مقابلے میں میرے والدین نے بال روم ڈانسنگ میں پہلا انعام جیتا اے پاکستانیوں تصا نہیں ہار پڑی تھی ہار پڑی ہوئے فخر ہونا چاہیے نچن جانج پرائی احمق نچے تاج نچ دے نچدے سدر داں پیو سجڑا مراسی کس دے سردار دورے دیا شادیوں سے نچدے رہے معلوم ہوا حکومت نہیں یہ مٹ تو لوگ کنہوں کا چویا انگریزوں میں مراسی رہے سکول انگریز کے میاسی پیار کر دو اپنے دردی کا گلاب میں بھی تیار ہو سکتا گلاب پتی کسا فر دواز نہیں. تو تلوار لے کے فرد واسطے لچر کا اندر اے مدر صدر جنرل سدرف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں پڑھو پڑوتے ٹکڑ کھانے پروفیسر سی دس جو گیا نا پروفیسر سہی دس سدر کوئی سننی بھی ہے پاک بنا سن انگریزی پلیٹ فارم اچھا گئے مول دس آخر ایک مول وڑ گیا گسلخان سدر آؤ گسلخان جب گسلخان پونا گھنٹہ انہیں گسل تلاب باہر نکلے اصا آخیا جاب سن ویخے ہی نہیں آخر چلو صاحب پاک میرے ہے خادا مرد درویش نو اپنے ترنا دا گارا اپنے دردے ہیں ونجد جانا تو دور دیگر لے حدا کلمبر اقبال فرماتا قوموں کی تقدیر وہ مردہ دردے قوموں کی تقدیر وہ مردہ دردے شجس نے نہ دونڈی سلطہ کی درگاہ جیڑی میرا جی اشر ہو سی ہاں حدرت مکالا حدرت کی لکھا ہے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی جائے مطلب, مطلب دوڑ بندے دو لگاتے دو ہیں،, ہیں بندے مقابلہ دو کرتے دو یہ ایک شعبہ ہے پر جب عورتیں شرکت, شرکت کریں تو مفتی پد سلف اسٹارٹ ہو کے پوری تیار ہے مفتی کی تھی جہاں مفتی صاحب ہے مدرسے والے ملا ہے یہ پیچھو تھا ربھی कि पिछा न रवे अल्लाह कंड ना लगन दे मैं थापी थोड़ी मारनी जारी तैयार खड़ी है मैं कंड छोटा मारना कन्नी कुत्ती खोती पर बननी है थर मारगा तूी कम भी करनी है पर कु आई صاحبہ دا نہیں سوا مسکرین کدیا گئی میرے مولا میرے مولا دنیا کی بادری قوم سما مر جا قسم خدا دعا کر سکا مدد اللہ تعالی کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا رواں گلا کر گھر کرنا ایک آدمی نے طلاق دے کر شادی کر لی تین سال بعد اپنی پہلی گھر والی کے ساتھ کسی نکات کے بغیر اپنا کارآباد کر لیا ہمارے علاقے میں اے, کافی لوگ ہیں اس پر مدد ڈالیں اس کے گھر کا کھانا کھانا حرام ہے یا حلال اگر وہ سکولی ہے تو اندیاں موجائیں اگر مسلمان ہے تو انساگا ضرور کہ مسلمانوں واسطے ان کا حرام جناب کا کردہ تلاک دے کے اگر تین تلاکوں دی جسمام مسجد پر گھر کی پیچھے نماز کا کیا حکم ہے فتح فتح شریفا بریلی شریف بریلی شریف تو فتح پاؤ جس کے پیچھے نماز نماز جائز کو نہیں تو امام بنانا جائز نہیں کنجرکی ہو کمالی دوپرا نام مامو کانجنگ تقریر گیا دریا راہ بھی کنارے گل کر رکھنا سیل امام مسجد وہ دو مال بھی تر گئے ہوں لینا سی انٹرویو نمبردار بلایا انٹرویو لے نمبردار بڑے کام کرنے تسیاں جھوٹیاں دوسرے نو پڑا لے گیا کام کرنے توائی دے سنا تھا وہ سچ ہے حال وہ نمبردار دونوں ہاتھ نپ کے نا پیچھے ملی کھڑا ہوئے امام تو ورنہ ساریاں کتابیں دے لکھے امام کی عورت پردہ نہیں کرتی نا پردہ اس امام کے پیچھے نماز کو نہیں کرنا گناہ سر سید کے متعلق سنیوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے سنیوں کا عقیدہ اعلی حضرت دفتاوا جو ہے میرا ایک موضوع لگ چکا ہے آ جانا سنیوں کی نشانی امام اہل سنت کی زبانی بہاری دلے شال لاہور لنگری بہت حاصل ہو گئی پتا واریا جلد نمبر انتی انتی سفا نمبر پانچ چھ سو پندرہ سفا نمبر چھ سو پندرہ ساڈی مامد بریلوی بھی نشانیاں لکھیاں سنیاں دیا ہیں جیڑا بھی نو کافر من جیڑا کافر منے وہ سنو گیا ایڈا وا فتوا ٹھیک ہے سی جو والدین کا بے فرمان و باپ کو گالی دے برادری کا اس کے ساتھ کلام اور تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں یہ پوچھو بھی جڑا نبیاں تو لے کے اپنے پیو نو بھی لگور کا پوت روزانہ پڑھنا پڑھا ہے چاہیے ہمارے ہاں یہاں لوگ ہیں گائے پتری کو نئے دودھ کرانے کے لیے رقم وصول کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے کیا صحابہ کرام نے جدید کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں اگر پڑھی ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں کیا حکم ہے جب اگر فرد کرو صحابہ کرام نے نماز پڑھی بھی سی نا پہ حاک جب غالب ہو تو اس کے کتنے تو بچن کی خاطر اگر نماز پڑھ کے دوبارہ یہ کر لو تو حضور دے صحابہ حجاج بن بندو سکھ پیچھے بھی باز پڑھ لینے سن اور پڑھ کے دوبارہ نماز لوٹا لیندے سن تاکہ قتل و غارت دا بغار گرم نہ ہے جو ہو حضرت امام حسین نے مروان کے پیچھے نماز پڑھی ہے مروانا پہ میں ریس لوگا استادی ہوئی سورج ڈوبدا کنبد ہو وقت ہوا ہال سر ہال چلو بارہ بڑھیاں نہ کسی نے لکھے نہ خدا کی مجھ کو تلاش ہے نہ خودی کی مجھ کو تلاش ہے خدا بھی جس کی تلاش میں مجھے خدا بھی جس کی تلاش میں مجھے اس نبی کی تلاش ہے دعا فرما. اللہ, محمد اللہ تعالیٰ میرا قسطرے دیا جا منازرا ہوا جیتیا اللہ جب میرا او موضوع صرف رہ گیا